اچھا جی میرے محترم جب مکہ فتح سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ سلح ہدے کے اندر کیا ہوا کہ دس سال کیا نہیں کرنی آپس میں جنگ نہیں کرنی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آثار نظر آ رہے تھے کہ یہ آج تو کیا کریں گے توڑیں گے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 بگو کو تم بطول بنو تیسرا معنی یہ تھا کہ یہ رشتہ دار ہیں ہمارے کیا رشتہ داروں کو قتل کرنا بھی ٹھیک نہیں اللہ نے فرمایا جو خدا رسول کے دشمن ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں چھوڑ رہے ہوئے رشتے کو یہ تین معنی تھے جنگ سے ان تینوں موانے کا مبانی صلاسام کہتے ہیں ان تینوں کا اضالہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا جنگ کی تیاری کرو ابھی جو ہے تھے آپ کے سامنے آئے گی نا یہ فتح مکہ سے بھی پہلے ہیں اور ان کے نق زحاد سے بھی کیا ہیں پہلے ہیں کہ بطور پیشین گوئی کیا ہے کہ وعدہ توڑیں گے تب بات سمجھ آئے گی کیف فکون مشرقی نادون حکم جماعت اول پہلی جماعت کون سی آئے گی یہ مکے کے مشرق حکم جماعت اول اور ازالہ معنی نمبر اے تین معنے ہوں گے سب کا ازالہ ہوگا حکم جماعت اول اور ازالہ معنی نمبر اے کئے فکون ولیل مشرقین اعظم کیوں کر ہو سکتا ہے واسطے مشرقین کے احد قابل بیل یہ احد کے ساتھ کا لکھنا ہے قابل رعایت ان کے احد کی رعایت نہ کرو توڑیں گے کیوں کر ہو سکتا ہے واسطے مشرقین کے اہد قابل بل رعایت نزدیک اللہ کے اور نزدیک رسول اس کے اللہ تم ہاں مگر جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا نزدیک مسجد حرام کے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 تمہاری رشتہ داری قرابت کا خیال نہ کرے اللہ تن برے کیوں کر ہو سکتا ہے ان کا بل ہدایت حالانکہ اگر یہ غالب ہوں تمہارے اوپر تو لا یار قبول نہ لحاظ کریں گے تمہارے اندر کرابت کا علم کا من کا لکھنا ہے اے رشتہ داری قرابت نہ لحاظ کریں گے تمہارے اندر قرابت کا بلا ذمہ اور نہ کرابت ذمہ آحد یہ نہیں لحاظ کریں گے کہ راضی کرتے ہیں تم کو پکاتا اپنے منہ کے ساتھ اور انکار کرتے ہیں ان کے دل و اکثر ہوں فاسک ہوں اور اکثر ان کے کیا ہیں شریر ہے کیا ہے شریف. شرارت ہے ان کے اندر یہ علت کے نمبر ایک لکھی ہے آگے اشتروے آیات اللہ, اللہ تنبر دو دوسری لت یہ ہے کہ انہوں نے محبت لگائی ہوئی ہے دنیا پانی کے ساتھ اور اللہ کے آیات کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ورنہ قرآن آ کے سنیں ان کو سمجھ حاصل ہو قرآن کے بجائے ان کی یاری کس کے ساتھ ہے جی؟ مکائے دنیا کے ساتھ اکبر نے کہا سن لو یارو اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یاروں نے کہا یہ قول غلط تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاں یہی ہے ان کے سامنے متائے دنیا ہے یورزون کون اور اچھا جی اشتراؤ اشتراؤ پہ پہنچ گئے نا اللہ تنظو ہونا پسند کیا پسند کیا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے سمن کلیلا قیمت تھوڑی بھائی تھوڑی قیمت کا من ہے تھوڑی نہ لو باقی ساری کائنات جو ہے سمن کلیلا ہے ایسے متا الدنیا کلی پسدو ان سبیلے لہذا رک گئے اللہ کی راہ سے بے شا وہ برے امال کر رہے ہیں لا یار کو بون اللہ تنور کتنی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 ترابت کا نہ آہد کا اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے فائن کابو ترغیب توبہ اگر توبہ کریں قائم کریں نماز کو دیں زکات کو تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کو یہ جانتے ہیں وائن نا کاب یہ ترہیب ہے پہلے توبہ توحبہ اب کیا ہے ڈراوا ہے اور اس میں نا کے زینے آہد کا حکم ہے اور اگر توڑ دیں اپنے آدھوں کو قسموں کو بعد ہاتھ کے تانا لگائے کس کے اندر تمہارے دین کے اندر پکا چلو آئی مت پھر تم لڑو اور قتل کرو کن کو کوفر مم. کے چوتھریوں کو کیا کفر کے ہاں آئی کفر کوفر کے, کے چودھری یہ آم آم کافروں کو نہ مارو مارنا ہے تو ٹھنڈ کو مارو کیا آہ, اور سب کھنڈو کا بڑا ٹینڈ امریکہ ایسے میں کافر قرآن کہہ رہا ہے کفر کے چوتھریوں کو مارو وہ چوتھری مریں گے تو کفر ختم ہوگا اگر عام آدمی کو آپ نے مارا تو کفر کے جو چودھری ہیں بیٹھے ہے وہ تو کفر کو پھیلاتے رہیں گے آران قرآن ہے آہ. جان کے کیا بہترین کماری ہیں انہم لا ایمان الحم ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لال لہنت ہو کے ساتھ تاکہ وہ باز آ جائیں میرے محترام یہ بھی لکھ دو کہیں تو اچھا ہے کہ یہ آیات جو تھے نا یہ ناک زہاد سے پہلے کے ہیں پتا مکہ سے بھی پہلے تھے جو آیات ابھی آئے ہیں اور ناک زحاد سے بھی کہیں پہلے ہیں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے یہ آحت کو توڑیں گے اگلی آتے اب آ رہی ہیں نا یہ نق زحاد کے بعد ہے اللہ تا ان کے کنارے پہ لکھ لو جی یہ آیات نقل کے بعد کی ہیں اور ان میں ترغیب جہاد ہے قرآن کو سمجھو سمجھے باقی چیزوں کے بعد وقت ضائع کرتے ہیں لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے آہ, اللہ کے کلام کو سمجھے ترغیب جہاز لکھی ہے کیا نہیں لڑتے تم ایسی قوم کے ساتھ جنہوں نے ناکاز نا کاسو نا جنہوں نے اپنی قسموں کو اور احاد کو توڑ دیا تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے تم کس وقت نازل رہی آج شکنی کے با انداز جنہوں نے توڑا اپنی قسموں کو کس کے ساتھ نیچے لے کھلو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 اچھا جی اور ناکس ایمان ہوں جہاد نمبر ایک لکھو وہ بےخراج رسول یہ مختی نمبر دو ارادہ کیا تھا انہوں نے ساتھ نکالنے رسول کے وہم بادا کم یہ نمبر تین مختری اور انہوں نے چھیڑا ہے تم کو پہلی دفعہ تم نے تو نہیں چھیڑا یہ نق زہاد ہو گیا کا ہو تم ان سے اللہ زیادہ جائے کو ڈرو سے اگر ہو تو مومن میں ہم لڑو ان کے ساتھ ہم اللہ یہ وعدہ نمبر ہمت کرو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ وہ یوخ وعدہ نمبر کتنی رسوا کرے گا ان کو وہ یونسر کم آئے نمبر تین مدد کرے گا تمہاری ان کے اوپر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 تو حضرت بلال نعرہ نہیں لگائیں گے نعرہ تکبیر اسلام زندہ با سارے بدماش مر گئے تو شفا ہوگی ان کے دلوں گیا نہیں کوئی چونگے یا نہیں جے. اور شفا دے گا قوم مومنین کے سینوں کو با یوز اور دور کرے گا ان کے دلوں کی جلن کو ان کے دلوں میں جو غصہ ہے کافروں کے متعلق وہ جب مر جائیں گے تو جلن دور ہو جائے گی یتوب اللہ علام شاہ اور مہربانی فرمائیں گے اللہ توبہ قبول کریں گے جس کی چاہیں گے اللہ میاں شاہ کے نیچے لکھو ابو سفیان اور اکرما بھائی یہ بھی دونوں تھے تو ٹھنڈ نہ لیکن اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے حضرت سورے کہ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 تو اگلا وہی ہو گیا تو کہاں پہنچ گئے اور اکرما اللہ نے ان پہ کیا کرم فرمائے مسلمان ہو گئے ام تم منت رکھو تمبی ہے مومنین مومنین کو تمبی کی گئی کہ ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہو یار ایسے نہیں ملتا یار تکلیفوں کے ساتھ ملتا ہے کیا ہاں تکلیف و راگ تو یاد ملے ہم حسب تم تم بھی کا گمان کیا تم نے یہ کہ چھوڑے جاؤ گے ایسے اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں تم سے ولم ولامت اور نہیں بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے اور سوائے رسول کے اور سوائے مومن کو دلی دوست ولی جامہ دلی دوست اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے نا جو فقط مومنین کو دلی دوست بناتے ہیں کفار کے ساتھ ان کی یاری نہیں آئے و اللہ قبیر جی چالی ما کان عل مشرقین میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلا ماں نے ان کی لڑائی سے کیا تھا آحج تو فرمایا آج توڑیں گے پھر آحج انہوں نے توڑ بھی دیا اب دوسرا ماں نے یہ تھا یہ اللہ کے گھر کے کیا ہیں مجاور ہیں مجاور ہیں بیت اللہ کے پر یہ نجاس ہیں ان مال مشرق ہونا نجاز نجس مجاگر بنے گا خدا کے گھر کا بھگوان پلی کو تو تم ہو بیت اللہ کے آگے متولی بنو سمجھے اضالا مان ثانی لکھو جی ازالہ مان ثانی نہیں زیبا دیتا مشرقین کو یہ بات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 مسجدوں کو یہ لوگ آباد کر سکتے ہیں جن میں یہ اوساف ہیں آمرین مساجد کے اوصاف یقینی بات ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ کہ آمن بلّہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے ساتھ دن قیامت آمد کے یہ صفر نمبر کیا ہے اے ان کے عقائد بھی درست آگے اعمال بھی درست وا کا مسلح نمبر دو آت زکا نمبر کتنی جی تین ولم اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے نمبر کتنی چار فاسا ثمرہ لکھ لو امید ہے یہ کہ لوگ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے بھائی ہدایات تو پہلے ہے ان کو یہاں معتدین کا منع کیا کرو گے اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے کہ جنت کی ہدایت مراد ہے اللہ کی رضا اللہ کا دیدار پسمید ہے یہ لوگ اپنے مقصود تک پہنچے اجالتم سکایت الحاظ مباہدین اور مشرقین کا تفاوت مباہدین اور مشرقین کا تفاوت بیان کیا گیا اس کا شان نزول کچھ ایسے لکھتے ہیں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 اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے ایمان ایمان اگر نہ ہو تو حاجوں کو پانی پلانا اور عمارت کرنی فضول ہے کوئی ابوج جہل نے پتہ نہیں کتنے حاجی کیے ہوں گے کتنے عمرے کیے ہوں گے بیس اللہ کا جواب تو روزانہ کرتا ہوگا اب اس کو کوئی حاجی ابو جہال قید لگتا ہے یہ جی؟ نہیں کہ کیا, کیا تم نے ہاجو کو پانی پلانا اور عمارت مسجد حرام کی کمن عامن بلّہ ادھر عمل کا عمل من امن بلّا اس شاخ کے عمل کے برابر جو ایمان لاتا ساتھ اللہ کے دن قیامت آمد پہ جہاد کرتے اللہ کرم اللہ استغور. یہ دونوں برابر نہیں کون دونوں ایک مباحد ایک مشرق اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نہیں رہلوم فرماتے قوم ظالمین کی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 آج جہاد کے اللہ کے راستے میں اپنے بال و جانو کے ساتھ آج امداد لکھو سمرا یہ بہت بڑے ہیں بیت بار درجے کے اللہ کے ہاں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے خوش خبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت اپنی خصوصی رحمت کی رضا کی وہ جنات اور باغات بہشتیں کہ ان کے لیے اس کے اندر نعمتیں ہوں گی دائمی ہمیشہ رہیں گے ان اللہ یا مرو یہ کتنا معنی آگے دی معنی سالس کا ازالا تیسرا معنی یہ تھا کہ ہمارے کہیں جی رشتہ دار ہیں تو فرمایا جو خدا رسول کا دشمن ہو یہ کیا رشتہ دار ہے چو ایسے رشتہ داری ہو مانے سال اس کا اضافہ ایمان ایک والو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 مانے سال اس کا اظہار آپ فرما دیجئے اگر ہوں باپ دادا تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے تمہاری بیوی تمہارا کمبا قبیلہ اور وہ مال جن کو تم کس کر رہے ہو اور وہ تجارت جس کے بے رونق ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے نہیں کہ اب ہماری تجارت اچھی نہیں چل رہی ایسی تجارت کے اندیشہ کرتے ان کے بے رونق ہونے کا تم مساکن ہو ایسے گھر محلہ جن کو تم پسند کرتے ہو احبا لحبا کے نیچے کو خبر کانا یہ کانا کی خبر ہے کانا کہاں کا جی اے احبا یہ سب کے سب زیادہ محبوب ہوں طرف تمہارے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد کی سبیل اللہ سے